یہ سورہ انفال کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو فتنے سے بچنے کی تاکید کی ہے اور یہ بھی واضح کیا کہ فتنہ کرنے والے چند افراد ہوتے ہیں لیکن ان چند افراد کی شرارت اور ان کے فتنہ کی وجہ سے جو زمین پر پریشانیاں آتی ہیں قوم پر تو اللہ نے فرمایا اس میں پوری پوری قوم اس فتنے میں اس عذاب میں اور سزا میں مبتلا ہو جاتی ہے وہ تقو فت نی بن نہ لدی نہ خاصا اس فتنے سے تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ جو فتنہ کرنے والے تم میں سے خاص مخصوص لوگ ہوں گے لیکن جب اس فتنے کی سزا اور اس کے جرم اے, اے, اے, اور اس جرم کے عذاب جب نازل ہوگا تو صرف انہیں مخصوص لوگوں پر نہیں آئے گا بلکہ وہ عذاب سب کو لپیٹ لے گا اور عمومی عذاب ہوگا اس عذاب سے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچاؤ اور اگر کوئی بھی قسم کا فتنا پرور ہے تو اس کے فتنے کو روکنے کی کوشش کرو یہ اللہ رب العالمین کا ہے فتنے ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں اور فتنے کا دو معنی بتایا جاتا ہے ہمارے اردو میں ایک فتنہ تو یہ ہے کہ لوٹ مار قتل و غارت شیطانی کرنا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے اور ایک فتنہ یہ ہے کہ لوٹ مار قتل و غارت کے بجائے دینی فتنہ ہوتا ہے جو سب سے خطرناک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے فتنے سے ہم سب کو بچائے جہاں تک معاملہ کتنا نقصان بھی کتنا پریشان کن ہوتا ہے نبی عہترا سامنے شاستر معایا من اصبہ من کم آمن سی سر بھی و من سی بدن ہی ولدہ دنیا بے حضافی رہا اے لوگوں اگر کسی انسان کو کسی قوم کو کسی ملک کو تین نعمتیں اللہ رب العالمی نے دے دیا سب سے پہلی نعمت ہے امن و امان کی من اس بہ مین تھے سر تم میں سے جو شخص امن و امان کی زندگی اپنے وطن میں پارے جہاں رہتا ہے وہاں اس کی جان اس کا مال ہر ایک عزت اپنے آپ کو محسوس سمجھتا ہے نمبر دو وم آفن سی اور اللہ تعالی نے اس کو صحت مند بدن دے دیا ہے بیماریوں سے پاک ہو یہ ملک وطن علاقہ فتنے سے پاک ہو وہی بدن ہی اور یہ انسان جو ہے ہر قسم کی بیماریوں سے صاف ہو نمبر تین وہ تو یوم والی رہتی اور تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو اگر اس کے پاس صرف چوبیس گھنٹے کے گزارنے کے لیے اناج اور گلہ کھانے پینے کا سامان مہیا ہو آنے فرمایا یہ ایسی اعلی درجے کی نعمتیں ہیں جس انسان کو یہ تینوں نعمتیں مل گئی فقر نما ہی رتلو دنیا بے حدافی رہا سمجھ جاؤ کہ ساری دنیا اس کے پاس آ چکی ہے انسان جہاں زندگی گزارتا ہے وہاں امن و امان نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح سے کرتا ہے نیکیاں بھی اچھی طرح سے کرتا ہے شریعت کی پابندی بھی بہت اچھے انڈا سے کر لیا کرتا ہے اور جہاں انسان کتنے فساد میں لپیٹ لیا گیا ہو وہاں انسان کہیں بھی سکون اور راحت کے ساتھ زندگی نہیں کر پاتا اسی لیے اللہ رب العالمین کا بڑا کرم بڑا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ ہیں اسی لیے الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی امن فتنوں کی وجہ سے متاثر نہیں عیدگاہ اور نوازیوں سے آباد جمعے کے دن مسجد جو ہے جمعہ پڑھنے والوں سے بھری پڑی انسان محراب سے لے کر کے روڈ تک پڑھ رہا ہے لیکن الحمد للہ ہر قسم کے امن و امان سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مارا مال کیا ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے اور دعا ہونی چاہیے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے لیکن میرے بھائیوں ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنا جو ہے دوسرا فتنا ہے وہ دین کا فتنا ہے دین کا فتنا کیا ہے ایسی کتنے فدار ایسی برائیاں یا ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو آپ کو دین پر چلنے نہ دیں جیسے ایک انسان کہیں مسلمان ہوتا تھا پہلے نبی نویل ساتو کے گمانے میں ساری دشمنی تو اس لیے کرتی تھی کہ مسلمان ہو گیا اس کو مارنا پیٹنا ستانا کہ کسی بھی صورت سے اسلام سے باز آ جائے ایک کتنا تو یہ ہے دین کا اس سے بڑا فتنہ جو بڑا میٹھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پہ ڈال دے انسان ہدایت پر ہے ہدایت پر ہے اور اللہ تعالیٰ وہ کسی شیتان کے بہتا ہوئے فتنے میں آ گیا وہ حق کی پیروی کرنے کے بجائے اب گمراہی میں چلا گیا و شرکے میں مبتلا ہو جائے اسی طرح سے ایک آدمی سنت پر عمل کر رہا ہے اسے وداعت پر عمل کرنے لگے ایک انسان شراط مستقیم پر ہے جو شراط مستقیم دو چیزوں کے درمیان ہے ایک کہا جاتا ہے اسلام میں ہر برائی ہر نیکی دو برائیوں کے درمیان ہے اور یہی اصل میں آج فتوے کا اصل موضوع ہے ہر برائی ہر نیکی دو برائیوں کے درمیان ہے ایک برائی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو انتہا پسندی کسی چیز کو حد سے زیادہ بہا دیا جائے اور دوسری برائی ہے تفریح کسی چیز کو حد سے زیادہ چھوڑ دیا جائے حد سے زیادہ گرا دیا جائے افراد کسی چیز میں انتہا کر دینا یہ کسی چیز میں غلو کر جانا اور تفریح کسی چیز میں کو ہٹا دینا ان دونوں کے درمیان جو ہوتی نیکی ہوتی ہے افراد اور تفریح کے درمیان کے بیچ میں نیکی ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے شراط مستقیب شراک مستقیب اللہ ربرانی شراط مستقیب رکھتا ہے جس کی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں وہ انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہے اسلام نے شراعت مستقیب میں نہ انتہا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی اور گٹاؤ اور بڑھاؤ ہے اللہ رب العالمین نے دونوں برائیوں کے درمیان ہمیں شرارت مستقیم نصیب کیا ہے اور اسی شراعت مستحقیم پر ہمیں چلنا ہے اور وہی انحراف اور وہی دینی بیماریاں جو ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا فتنا دین کا یہ ہے کہ دین کی سمجھ نہ ہو اور دین, کی دین نہ سمجھے نہ کسی سمجھانے والے کے پاس بیٹھے اپنے سے کوئی فیصلہ کرنے لگے اور شیسان اس کو اس انتہا پسندی پر آمادہ کر دے کہ اپنے باپ اپنے ماں اپنی قوم اپنے بڑوں کو بھی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو جائے طرح طرح سے پوری قوم کے لیے ہراست و بربادی کا سبب بن جائے اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کا ترخ انتہا شدت پسندی اسلام میں یہ ذرہ برابر گوارا نہیں ہے اور آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فساد وہ انتہا پسندی پر آ گیا ہے انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے اسلام میں جس چیز کی جو حد مقرر کی ہے وہی تک انسان جانے کی کوشش کرے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا جائے لیکن جب لوگوں نے اس حدود کو پار کیا اور انتہا کی انتہا پسندی کے شکار ہو گئے تو آج دنیا کے اندر خصوصاً اب والے خلیج کو طرح طرح کے فتنوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی لیے میرے انتہا پسندی کا کوئی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش اسلام میں نے رکھی ہی نہیں ہے اللہ العالمین العالمی نے آپ جتنی قومیں میں ہلاک و برباد ہوئی ہیں ان کو ہلاک کرنے والی تھی جو تھی غلو تھی کو, قوم کو, ملک کو علاقے کو تباہ و برباد کر دینے والی برائی یہی ان پسندی کی ہوا کرتی ہے اسی لیے دنیا کے سارے مسلمان چوبیس گھنٹے میں اللہ تعالیٰ سے دعا, دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں شراط المستقیم نصیب فرمانا اور ہمیں ہر قسم کی برائی جو انتہا کو چلے جاتے ہیں یا انتہائی درجے میں سے گھٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اسی چیز کی دعا مانگی جاتی ہے نبی علیہ شراط و شام سن میں ترویدی کی روایت جو دعا بڑی اہم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت اللہ ابن عمر نہ ابن ابن بیٹھتے تھے تو آپ مجلس برخاست ہونے کے وقت اس وقت تک مجلس برخاست نہیں کرتے تھے جب تک آپ یہ دعا نہ پڑھ لیں اور لوگوں کو نہ پڑھا دیں طویل دعا ہے اللہ مقصم الام خشیتی جملہ اور مصیبت نا سی تین اللہ ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ ڈالنا دین میں مصیبت کیا ہے آپ کی اللہ نے ایمان نصیب کیا اللہ نے آپ کو اسلام سے نوازا لیکن آپ تمام سے دل سے تنگا تو پڑھیں لیکن دل میں برائی کی محبت آ جائے یہی اصل میں دین کا فتنا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو سراط مستقیم نصیب نمایا آپ اس پر اتفاق کرنے کے بجائے آپ انتہا کو چلے آپ انتہا حدود پار کرنے لگے اور انتہائی درجے کی رائے اختیار کر لیں یہی اصل میں وہ فتنا ہے جو دین کا فتنا ہدایت کے بعد غلانت سنت کے بعد دراط مستقیم کے بعد گمراہی انہی عید کے اشتہار کر لینے کا نام کتنا ہے نبی علیہ اصلاح کو دعا مانگتے ولا تج علی تج الب کی دیننا؟ اے اللہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی اور جتنا مجھے دینا لیکن دین کا فتنہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ دینا کیوں انسان کا دین خراب ہو جائے تو کسی کام کا نہیں جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علحصا بڑی کسرت سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم آسلح لی دینی اللہ ہوا عشمت و امری اے اللہ ہمارے دین کو درست رکھنا ہمارے دین کو بچانا اللہم لی دینی اللہ دینی الذي ہوا عصمت و اللہ ہمارے دین کو بچانا ہمارے دین کو فتنے سے ہمارے دین کو انتہا انتہا پسندی سے ہمارے دین کو افراد و تفریح سے اللہ تعالی محفوظ رکھنا کیوں اللہ ہوا عسمت و امرنا اس دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں فتح ہے نصرت کی ملی ہے وہ ہمارے دین اسلام کی برکت سے ملی ہے اللہ جو ہمارا دین ہی درست نہیں رہ جائے گا تو ہمیں دنیا میں کون سی عزت نصیب ہو سکتی ہے اس لیے دعا مانگتے اللہ مالات اللہ اصلح علی دینی اللہ عسمت دی و مئی میرے بھائیوں اپنے دین کی حفاظت کرو ایک کتنے کے دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ کتنا ایسا عام ہوتا جا رہا ہے خودکشیارت خود سورے دی ایک دوسرے کو کافر کرار دینا ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ ایسا کتنا ہے کہ دشمنوں نے ہمیں فطرے مبتلا کر کے وہ بڑے امن و امان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں پریشان ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ہمارے ہم کو طرح طرح کی فطرے مبتلا کر کے وہ آج سکون و راحت کی زندگی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہر قسم کے فتنے سے بچائے دینی فتنہ دنیاوی فتنہ ایمانی فتنہ, جو بھی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو محبوب رکھے الحمد اللہ وکفا وسلام اللہ اور دوستوں یہ فتنا دینی فتنا جب آب ہو جاتا ہے دنیاوی فتنہ جو ہے ایک انسان کر ایک انسان ہے اگر کسی کا مار لوٹتا ہے تو لوٹنے والا کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اسی لیے وہ کبھی دل میں ڈر پیدا ہوا اور توبہ کر لیتا ہے ایک انسان اگر رشوت لے رہا ہے تو رشوت لینے کو بھی حرام سمجھتا ہے اسی لیے کتنے رشوت خوروں کو ہدایت مل جاتی ہے لیکن دینی کتنا ایسا خطرناک ہے کہ شیطان ایسے کتنے ممکنہ کر دیتا ہے کہ آدمی اس برائی کو نیکی سمجھنے لگتا ہے اور جب انسان کے دل میں برائیاں نیکیاں بن کر کے آ جائیں تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق پھر اس کی اصلاح بہت ہی مشکل ہوتی ہے صحیح اور بخاری کے حدیث و دیسا یمان رضی اللہ تعالیٰ ہمارا روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری مثال دی اور آپ نے فرمائے تو رد التنو ادل کو اچھی طرح سے یاد رکھنا تو ابل سیتا نور ابل سیتا نو ادل کلوبل جیسے کوئی چٹائی تیار ہونے لگے یا کہیں ہمارے ہاں کپڑے جو تیار ہونے لگتے ہیں تو یا سنیہ فرمایا گا دیکھو چٹائی بننے والا چٹائی جس سے بننا ہے سارے دھاگے اور سارے جو ہیں یا لکڑیاں جو بھی ہو ایسے ایک لائن میں سیٹ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو تیار کرنے لگتا ہے آج مشینیں لگی ہیں آپ دیکھیں گے ایک کپڑا تیار کرنا ہے تو پورے دھاگے ایک ساتھ مشین میں سیٹ کر دیے گئے ہیں اب بٹن دبا دیا جائے گا تو ایک ایک دھاگا بڑے ترکیب کے ساتھ آ کر کے جڑتا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کے بجائے کپڑے کا وجود ہو جاتا ہے آپ نے ارشاد ہمایا اسی طرح تو رد کر ہرل کرو کر ہشیرے ادن ادن اے کو اپنے آپ کو دینی فتنوں سے بچانا اپنے آپ کی اپنی حفاظت کرنا چونکہ یہ کتنے جو پیش کیے جاتے ہیں تمہارے دلوں پر تمہارے قلب پر तुम्हारे जात और नफ्स पर ये कितने वैसे ही पेश, शेतान पेश करता है जैसे कपड़ा बुनने वाला बुनने वाला सारे धागों को एक साथ कर रखता है जैसे धागे अके बाद दिगरे जुड़ते हुए आपने साथ रमाया इसी तरह से कितने एक एक कितने दिल पर आते रहते हैं शेकान पेश करता रहता है आज फरमाया फमन फमन शहरी مس کا بھی رہا جب انسان کتنے پیش کے آتے ہیں اسی لیے جو دل جس دل پر شیطان نے فتنا پیش کیا اگر اس نے فتنے کو قبول کرنا شروع کر دیا ایک کتنا قبول کیا دوسرے فتنے کو قبول کیا شیطان نے تیسرا فتنا ڈالا وہ بھی قبول کر لیا جب سارے فتنے قبول کرتا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے لگانواتے ہیں اس کا دل اس کے دل اللہ تعالیٰ دو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں نمبر ایک کل مرباد ہے میر باد کل مرباد یہاں تک پہلا عذاب جے کہ پہلا اداب جیسے لکڑی جلا تو کوئی نہ کالا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ اس کے دل کو کالا بنا دیتے ہیں نمبر دو کل کو جیسے انسان برتن دھلتا ہے تو برتن دھلنے کے بعد اوا کر دیتا ہے نبی علیہ عہد نے ساتھ سمایا جس نے فتنے کو قبولیا فتنا سامنے پیش کیا سیتاب نے اور فتنے کو اچھا سمجھ کے قبول کرتا گیا سمجھانے والے کی بات کو نہ بتا سمجھا نہ قبول بتانے والے کے بتانے پر اپنی حرکتوں سے بعد نہ آیا جب کتنے برابر قبول کرتا رہا تو اے تو اللہ نے اس کے دل کو کالا کیا وہ بھی کوئلہ سے بھی زیادہ کالا نمبر دو اس پر اہدا کر دیا اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایسا دل ہے کہ اب یہ صرف جو کتنا کہے, کہے گا وہی عمل وہ کرے گا اب اس کے خلاف کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے حق مستقب جس طریقے سے پیالے کو اوا کر دیا جائے اس پر قیمتی سے قیمتی چیز ڈالو گے زمین پر سرک کر کے آ جائے گی کوئی چیز پیالے میں ٹہر نہیں سکتی ایسے ہی وہ دل اتنا بدوبست ہو گیا ایسا اوا ہو گیا کہ تیس پارے کے قرآن کی آیاز اس کے سامنے سب بیان کر دو لیکن کیونکہ دل اوا ہو چکا ہے وہ سب کو ٹھکراتا جائے گا کسی کو قبول نہیں کرتا اور اپنی اصلاح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کتنے قبول کرنے والے دل سے ہم سب کو محبوب رکھے پھر آپ نے لیکن او دل جس کے سامنے کتنا پیش ہوا اس نے کتنا قبول کرنے سے انکار کر دیا نوکے تک آ رہی ہے نقص تک اللہ رب العالمین نے جب دیکھا شیطان نے میرے اس بندے کے سامنے کتنا پیش کیا اس نے کتنا قبول کرنے سے انکار کیا تو اس کے دل پر एक चमकता हुआ दाग लगा दिया जाता है नुक रख दिया जाता है और जितने कितने शैतान पेश करता है ہر فتنے کو انکار کرتا ہے جتنا فتنے کو انکار کرتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں وہ چمکنے والا جو آ, آ, آ, تھا وہ برابر بڑھتا گیا آپ نے شاخ یہاں تک کی وہ دل اتنا صاف اتنا چمکنے والا ہو گیا جیسے سنگ مرمر چمکا کرتا ہے آپ نے شاخمایا جس طرح سے سنگ مرمر اگر اصلی ہے اس پر کوئی بھی چیز ڈالو وہ بہرآ سرک جاتی ہے سرج جاتی ہے سرج جاتی ہے درا براہ پر اپنے اندر کسی چیز کو سنگ مرمر داخل نہیں ہونے دیتا اسی طرح سے وہ دل جس کے دل کو اللہ تعالیٰ چمکتا ہوا بنا دیتے ہیں ہزاروں فتنے پیش کیے جائیں ہر فتنے کو چھکرا دیتا ہے کسی فتنے کا اس پر اثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایسا ہی چمکتا ہوا دل ہم سب کو نصیب کر دے میرے بھائیوں کتنے سے اگر بچنا ہے تو کسنے کے سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ کتاب اللہ کو سمجھنا قرآن و حدیث کو سمجھنا اسلامی تعلیمات کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد اس کو ذمہ داروں تک پہنچا دینا قرآن پاک سورت النسا کے اندر اللہ تعالی رشاف فرماتے ہیں فرا تدبر اللہ اللہ کے رسو اللہ رب, رب العالمین فرمایا اگر یہ کتنا فرور یہ قرآن کو صحیح معنی سے غور کرتے اور اس پر تدبر کرتے اور اس کو تو ان کو ہدایت مل چکی ہوتی نہ خود نقصان اٹھاتے نہ امت کو یہ نقصان اٹھاتے پھر رب العالمین لی ایک بڑی عجیب بڑا عجیب واقعہ بیان کیا اور ایک مثال بیان کی ایک دن کسی نے نبی رہے سرافام کے بارے میں کچھ سے نبی علیہ رہسرا کو ناراضگی بھی اپنی بیویوں کی طرف سے نبی رہے سراج شام ناراض ہو کر کے بالا خانے پر چلے گئے اور فرمایا کہ ایک مہینہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا نبی رہے سراج شام نے بات نہ کرنے کی قسم کھائی مقصد یہ تھا کہ ادواج جو کو ذرا کو خیال رہے آئندہ نبی رہ سراف ایسا مطالبہ نہ کریں معمولی سے گھر کی بات تھی میاں بیوی بی کی بات تھی دو جین کے معاملے کا معاملہ تھا لیکن کسی سر سرپسند نے افواہ اڑا دیا لوگوں گد ہو گیا کیا ہو گیا ارے بڑا گدب ہو گیا لوگ اسے کیا ہوا کہتا کے کہ رسول نے اپنی تمام بیویوں بی کو ترا کر دے دی دیا جس کو الحاظ کے نبی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہ ہوتے ہیں کتنا پرور ایسے کتنے پھیلتے ہیں اللہ کے نبی نے تمام بیڈیوں کو تنا دے دیا سارے پدھیرے کے لوگ پریشان ہو گئے دوسرے دن پوری مسجد نبی بھر گئی ہزاروں کی تعداد میں شہاب شراب بیٹھے ہیں ہر ایک اپنا سر نیچے کیے ہوئے کسی سے بات نہیں کرتا شروع روتا ہی جا رہا ہے آنسو بہتے جا رہے ہیں زاروں کا تار رو رہا ہے کیا ہو گیا نبی نے اپنی بیویوں کو تلاش دے دیا اب ہمارا کیا اثر ہوگا اللہ پر اتنے میں عمر فاروق اپنے گھر میں رہ گئی تھی کوئی انسان دوڑا ہوا گیا اور دروازہ خطایا. عمر فاروق نکلے گا کیا ہوا کہیں روم نے حملہ کر دیا مدینے پر بتانے والے نے کہا روم کے حملے سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا سب سے بڑا حادثہ اس وقت جس کا خطرہ تھا روم حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے مدینے پر عمر فاروق نے پوچھا روم نے حملہ کر دیا کہا نے اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا کہا کیا ہوا کے نبی نے اپنی بیویوں کو ترار دیا اور اللہ کے نسول کی ادواج متحراس میں ایک دو جادو تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیمرمن ہفتہ بھی کی عمر فاروق چلے گھر سے نکلے اتنا بڑا کدم اور ایسا ہاتھ کا پیش آیا ابھی رات مکڑ تک کوئی معاملہ نہیں تھا کون سی اتنی عورتوں نے کر ڈالا وہ بھی نبی نے ایک کے بجائے سڑکوں کو سلام دے دیا پریشان مسجد میں پہنچے پوری مسجد بھری ہوئی ہے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا کہاں کہتے ہو کیا ہوا اللہ کے رسول نے ہماری ساری ماں کو دوار متحرک کو سلام دے دیا فاروق سن کے لیے لیکن بیٹھے نہیں ہاں میں ہاں نہیں ملا کہنے کے کہ چلو ہاں پوچھتے ہیں اوپر گئے ندی رہے سوا تو سامنے سامنے سب سے پہلے اپنی بیٹی ہرشا کے پاس جی امومن ام رضی اللہ ہو تاکہ پاس بیٹی ہرشا کیا سونے تمہیں تلاش دے دیا ہے اللہ کی کرتا میں نے تو تلاش طلب نہیں سنا دیکھو ایک کتنا فروغ اگر کوئی فساد پھیلانے لگے تو نبی کے زمانے میں پورے سہمتی نے کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا حضرت حفصہ کہتی میں نے تو نہیں سنا اور اس کا یقینی طور کہ اللہ کے رسول نے بہرحال ہم لوگوں کو طلاق نہیں دیا پھر کیا ہوا انہوں نے قصہ بتایا ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے کچھ مطالبہ زیادہ کے کیا اللہ کے رسول ناراض ہو گئے بس اسلائی جانتی ہوں سمجھ گئے کہ طلاق نہیں یہ کسی انتہا پرسنگ نے उड़ाया ہے اور فطرا फैलाने کے लिए خبر کو عام کر دیا ہے عمر فاروق نبی رہت میں گئے اللہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ سلجھانا ہے وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا رسول سے بات کر کے پہلے کچھ ان کے دم کو ہلکا کرے اس کے بعد کہنے کے رسول اللہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے بتاؤ کیا لاسر مسئلہ کیا پوچھنا ہے میری جو بیوی ہے اپنی بیوی کے نام لیا کا وہ وہ کہہ رہی تھی جتنا تم دیتے ہو اتنے وہ پورا نہیں ہوتا اگر ایک کلو دیتے ہو تو دو کلو راشن بڑھاؤ تب معاملہ بنے گا میں جانتا ہوں تو میں کیا کروں بس میں آپ سے صبر کر کے لیکن آپ اجازت دے تو جا کر کے اسی وقت اس کا غلط بوتھ کر کے ایک ہی دن میں مار ڈالتے لوگوں پر یہ صرف عمر فاروق عمر اللہ کا رسول ہاتھ پڑھے گا اللہ کے بندے تمہاری ایک بیوی بت ہماری لو بیویوں نے بھی ہمارے ساتھ کہیں کتابیا اللہ اکبر ایسی حکمت عملی سے اور فاروق نے مسئلے کو حل کیا یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے پورا مدینہ ستنے کے لپیٹ میں آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسئلے کا حقیقت معلوم کی جی. اللہ اگر سو جب ہٹ پڑے تو اللہ کے بندے رہی تو میرے گھر میں مسئلہ بڑا پھنسا ہوا ہے وہ اللہ کے رسول نے اے جب فرمایا کہ نئی طلاق نہیں دیا بس ایسے ہی سبق سکھلانے کے لیے تھوڑا سا کناریہ کسی تیار کر لیے پھر عمر فاروق آیا چاچا کہا اللہ کے مندوخ کس نے کہا اللہ کے نبی بیویوں کو تلاق دیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے اپنی کسی بیوی کو تلاق نہیں دیا ہے بلکہ اللہ کر سام کچھ معاملات کے بنا پر بطور تندی کے کنارا کشی تیار کر کے اوپر چلے گئے اللہ اکبر جیسے عمر فاروق آئے اور اس مسئلے کو حل کیا مت تک آنے والے فسنوں کے حل کے لیے اڈھارے بلادمی نے قرآن پاک کی آدھل کی اور فرمایا اے دنیا کے لوگوں اگر ایسے انتہا پسندی اور جتنا پرور لوگ کوئی بات ہوا ہے تو وہ قبول نہیں کرنا بلکہ کرنا وہ چاہیے جو عمر نے کیا ہے تحقیق کرو حقیقت معلوم کر لو ذمہ داروں سے جا کر کے پوچھو اللہ کرندے گیا فرمایا اگر یہ عوام اس کا پرو گنڈا کرنے کے بجائے بات پھیلانے کے بجائے عمر کی طرح سے جا کر کے پوچھ لیتے علماء سے پوچھ لیتے اہل حد سے پوچھ لیتے تو سارا مسئلہ ختم ہو جاتا میرے بھائیو آج ہم جس ملک میں ہیں وہاں اس ملک کے خلاف اگر کوئی ایسی باتیں بیان کی جائیں جس سے ہمارا امن و جو اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ خبر انداز ہو رہا ہو تو ہمیں اس کو آگے بڑھانے کے بجائے اس ستنے کو ہوا دینے کے بجائے ہمارا بھی کام وہی ہو چاہیے جو عمر فاروق نے کیا ہے علماء کے پاس لوٹاؤ ذمے داروں پہنچاؤ تاکہ صحیح مانو میں سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے لیکن افسوس سد افسوس آج انتہا پسندی کا اتنا ہو گیا اور تحقیق نہ کی گئی نتیجہ یہ نکلا آپ باتیں سنا ہوگا ابھی تین دن کے اندر باپ اپنے بیٹے کو مار رہا ہے کیوں بیٹا ہمارا باپ ہمارا کافر ہو گیا دیکھا آپ نے یہ ہے انتہا پسندی کا یہ جو خنیج کے اندر طرح طرح کے ہیں آج بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے اور کل کا ان معاملہ سنا ہوگا بھانجے نے اپنے مامو کو مار کر کی اور کہا یہ ہمارا مامو کافر ہے اور ہم مسلمان ہیں قتل کیا اور گاڑی لے کر کے بھاگا پتا نہیں اور کتنا اور نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا رہا یہ کتنے ہی یہ فساد ہیں اس نام میں سب کو گھاڑ یہ بترین چیز ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ رمایا ایک کلمہ کو ایک سرمان کے لیے اللہ تعالی نے جنت کے سارے راستے کھلے رکھے ہیں معلوم یوسی من حرامن جب اس نے ایک ناحک قتل کر دیا اب جنت کے سارے راستے بند کر دیتا ہے اللہ اپنے آپ کو فکر سے بچاؤ الحمدللہ ہر چیز کا حد ہے ہر چیز کا دا و سنت کے اندر ہے علم کی روشنی میں کوئی ہی معاملہ آ جائے انگ کی طرف اہل انگ کی طرف حکام کی طرف دن میں داروں کتاب اس کو رجوع کر دو اپنے سے کوئی فیصلہ نہ کر ڈالو کیا کس سے لڑنا جائز ہے کسے لڑنا ناجائز ہے یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں یہ کتاب سنت فیصلہ کرتا ہے اگر کتاب سنت کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہر قسم کے فتنے سے محبوب رہیں گے خاص طور سے دینی کتنا کبھی جہاد کے نام پر کبھی اس کے نام پر کبھی اس کے نام پر جہاد کا معنی بھی نہیں جانتا لیکن دھماکہ کرنے کے لیے مسجد میں ضرور پہنچ جاتا ہے ذرا سوچو وہ کون سا جہاد ہے کہ سارے مسلمان جمعے کی نماز پڑھ رہے ہو اور بم لے کر کے نمازیوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خلیفہ ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں یہ دین کا کام نہیں یہ سرپسندی ہے اسلام نے اس سے منع کیا ہے اے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فتنے سے بچائے لیکن پھر کہوں گا یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کو دے, اس کو سب بڑا نیک عمل سمجھتا ہے اسی لیے کتنا بھی سمجھا جا جا اس سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں آج سب دنیا جانتی ہے ان سے بڑا مسلمان اللہ کی قسم کون ہو سکتا ہے لیکن یہی کتنا پرور انتہا پسندوں نے کہا تھا اس وقت سب سے بڑا کام سواب کام یہ ہے جو علی کو مارے گا وہی سب سے بڑا مسلمان ہوگا حضرت علی کو کسے کھڑنے والا یہی یعنی انتہا پسندی کا شکار تھا جب اس ڈالم کو پکڑ کے لایا گیا حس کے ساتھ کے لیے تو ہس رہا ہے لوگوں نے کہا کیوں ہس رہے ہو کہا اس لیے ہس رہے ہیں کہ علی جیسے اسے قاتل کو ختم کرنے کے بعد ہمیں شہادت نصیب ہو رہی ہے یہ اتنا بڑا مجرم اتنا بڑا ظالم جو حضرت علی کو قتل کر رہا ہے وہ بھی انتہا پسندی کے بنا کر کہتا ہے ہم سب سے بڑا عمل کر رہے ہیں ہم دین کے سب سے بڑے خدمت گودار ہیں اور اسنان کے سب سے بڑے عالم بردار ہیں یہ کتنا ہوتا ہے یہ فتنے کو اللہ رب اللہ نے عظیم والقتل ترین وال و آ آ اللہ رب العظیم عظیم ترین کتنا کرا دیا ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں ہر قسم کے پتنے چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, یعنی, ہو یا عامی ہو ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائے اور جو امن و امن اللہ تعالیٰ نے بے نصیب کیا ہے اتا آ, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ امن و امان ہمیں اس سے ہمیں رکھے اور دنیا کے جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے مسلمانوں کو کہ ان کے مہان ان کی عزت ان کی آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور تعلیموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ عطا کرے اور ان کے سر سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ کر لیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس سدھا اور وہاں اور وہاں کے ساتھی اور ان کے امان و انسار اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ کو اللہ تعالی صحت اور آفیت اور ان تمام لوگوں کو ہر قسم کے بناؤ سے محبوز رکھے ہر فتنوں سے محبود رکھے لانہی, ان کے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا سسارا ان کے نقصان ان کے ایمان کا وکاس یا فساد کا ذریعہ بنتا ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ہر بڑا حکومتوں سے محفوظ رکھے جہاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت میں سے فرما اور جہاں بھی و ان کی لائی ہو اللہ اہل کو کا اہل بات